الحمد لله رب واشهد ان لا اله الا اللہ لا لا اشد اللہ شریف و اما بعد پچھلی مجلس میں قرآن کریم کی آیت اولب نعم ماں تدک کا روپی من تدک کا وجا اکم النویر ہدایت کے ذمن میں ہم نے دیکھا کہ انسان کو قیامت کے دن اللہ کے ہاں کوئی عذر بات ہی نہیں رہے گا واپس دنیا میں دوبارہ جانے کے لیے وہ موقع مانگے گا لیکن اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ تم کو کیا دنیا میں اتنی عمر نہیں دی گئی تھی کہ جس میں نصیحت پانے والا ہوش میں آنے والا خبردار ہونے والا ہو جائے چونکہ اس موقع کو انہوں نے ضائع کر دیا اسے اللہ کے ہاں وہ ظالم قرار پائیں گے اور انہیں جہنم سے نہیں نکالا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا پدو کو فرمال الگ المین اب چکھو اب جہنم کا عذاب ظالموں کا کوئی مددگار نہیں امام الباری الحم ساید کے زمن میں کہتے ہیں وجہ اکم میں یہاں نذیر سے مراد اشئی ہے تمہیں آگاہ کرنے والا آیا تمہیں ڈرانے والا آیا تو یہ ڈرانے والا کون ہے اس کے مختلف اخوار ہیں مفسرین نے کئی اخبار اس میں ذکر کیے ہیں جن میں سے امام البخاری کہتے ہیں اس سے مراد اشیب ہے یعنی بڑھاپا بڑھاپا خود ایک ہوش میں لانے والا منصر ہوتا ہے انسان کی زندگی میں جب بڑھاپا آتا ہے تو بڑھاپا اعلان ہوتا ہے کہ آخرت کی تیاری شروع کرو موت قریب ہے بڑھاپا مو کو یاد دلاتا ہے خصوصاً بڑھاپے کے ساتھ امراض جمع ہو جاتے ہیں جس انسان چھوڑنا شروع کرتا ہے آخ کمزور ہو جاتی ہیں دانت گر جاتے ہیں سننے ٹھیک سے نہیں آتا زبان رڑکھڑ آنے لگتی ہے یاداشت خراب ہو جاتی ہے ہاتھ کمزور ہو جاتے ہیں جسم کا بوجھ نہیں اٹھا پاتے پورا بدن انسان کے حکم کے خلاف چلنے لگتا ہے اس کی جانتوں کے خلاف چلتا ہے ایک خاموش اعلان ہوتا ہے کہ اب میں تیرا ساتھ چھوڑ رہا ہوں اب تیری چاہت کے مطابق میں نہیں کر سکتا ایک اعلان ہوتا ہے کہ قیامت کے دن بدن بھی انسان کے ساتھ نہیں ہو اس کے خلاف دوائی دے کوئی کسی کا نہیں بیو بچے ساتھ چھوڑ دیں گے ماں باپ بھائی بہن سب ساتھ چھوڑیں گے حتہ کہ تیرا بدن ہے قیامت تو بہت دور کی بات ہے دنیا میں دیکھ بڑھاپے میں تیرا بدن تیرے تابع نہیں ہے تو چاہتا ہے لیکن کر نہیں سکتا چائے کی پیالی یا پانی کا گلاس اٹھانا خود ایک مجاہدہ بن جاتا ہے ہاتھ کانپنے لگتا ہے تو بڑھاپا انسان کو مو کی یاد دلا ہے کہ اس کے بعد اور کوئی اسٹیشن نہیں بڑھاپے کے بعد مو کیونکہ ساری دنیا میں آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے بڑھا ہونے کے بعد مت مزید یہ کہ بڑھاپا انسان کو آجزی یاد دلاتا ہے کہ یہ تم انسان کا ساتھ چھوڑ رہا ہے میں بہت کچھ نہیں کر سکتا ہیلپ لیس ایک لفظ میں اگر آپ اس کو کہیں آج اسی قیامت کے دن سامنے آنے والی ہے انسان کچھ نہیں کر پائے گا بڑھاپا ایک ہلکے انداز میں اس کو اس کا مزہ چکھا دیتا ہے کہ تیرا جسم بھی تیرے کام میں کوئی کسی کا نہیں اس وقت میں ایک ہی کام انسان کے پاس رہ جاتا ہے وہ اس جو نہیں کیا وہ کر سکتا ہے کرتا ہے لیکن ایک بڑی چیز جو اس کے پاس رہتی ہے کہ انسان کو اللہ نے ایک موقع رکھا ہے کہ وہ کچھ نہ کر سکے تو اللہ سے معافی تو مانگ اپنی غلطیوں کی بھرپائی وہ نہیں کر سکتا ہے کسی پر کیا تھا کسی اعتبار سے وہ کی تھی ایک بھرپائی کا دروازہ اس کے لیے کھلا رہتا ہے جب تک کہ اس کی سانس نکلتی نہیں مالم یوگر جیسا کہ حدیث میں آیا ہے غرا جب تک نہیں ہوتا ہے جب تک وہ شہواس میں باقی رہتا ہے اس کے پاس ایک موقع رہتا ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگ لے یہاں ایگریج میں یہی بتایا کہ جس کی ساٹھ سال کی عمر ہو جائے اب وہ بول نہیں سکتا کہ میرے پاس وقت نہیں تھا نیکیاں کرنے کے لیے ساٹھ سال کیا گیا تھا تو اب اس کے پاس عذر نہیں ہے لیکن اب اس کے پاس ایک راستہ ہے کہ وہ توبہ کرے استقفات کرے جو بھی کوتاہیاں اس کی ہوئی ہیں اس کے لیے اللہ تعالی سے استقفات کرے شیخ بانی رحم اللہ فرماتے ہیں العذر یہاں ایزار کا معنی کیا ہے کہتے ہیں یہ عذر کا ہٹانا ہے اس کے لیے کوئی ازر باقی نہیں جیسے کوئی کہے کاش کے کہ مجھے عمر ملتی تو میں بہت, بہت کام کرتا تجھ کو آلریڈی عمر ملی ہے ساٹھ سال کی عمر ملی ہے لیکن اس میں بھی نے نہیں کیا تو اب کیا کرتا تھا ایسا کیا تھا جو آگے کی عمر میں کر پاتا جبکہ تیرے لیے بڑھاپا آ کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو رہی ہے اب کیا کر لیتا تھا تو؟, تو انسان کا ساٹھ سال کی عمر پانا یہ خود اس کے خلاف کچھ جج ہے اب اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں کہ میں کاش کے میں عمل کرتا اور علماء نے کہا کہ جس کو ساٹھ سال کی عمر مل گئی اب اس کو آخر کی تیاری کرنا چاہیے اور جو بھی گوتاویاں اس سے ہوئی ہیں اس کے لیے اللہ سے معافی مانگنا چاہیے یہاں عذر ختم ہونا اس اعتبار سے نہیں ہے کہ اگر حق اس کو معلوم نہیں تھا تو اس کے اوپر اجرت تمام ہوگی یہ اجر نہیں ہے اس لیے امام البخاری نے جو باپ قائم کیا ہے وہ باب یہی ہے کہ فقط اعظم اللہ گلے گی پھر عمر کے باب میں اب اس کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں اس کے پاس ایسا کوئی بہانہ نہیں ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا انسان کو صحیح بات معلوم ہی نہ ہو زندگی بھر وہ لائبریری میں پڑاؤ کسی جنگل میں رہتا تھا اور اسلام تک پہنچائی نہیں یہ یوز اس کے پاس ہو سکتا ہے قیامت کے دن ایسے لوگ آئیں گے جن تک اسلام کی دعوت پہنچی ہی نہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ آگ میں کودو اگر وہ آگ میں کود جائیں تو آگ ان کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی بن جائے گی اس کے بعد جنت میں ڈالے جائے گا اور اگر اس وقت میں وہ نہ مانیں تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا تم اب نہیں مان رہے تب کیا مان ان کو جہنم میں گھسیٹ کے پھینک دیا جائے گا تو یہ ایک الگ معاملہ ہے یہاں جو معاملہ ہے وہ یہ کہ کوئی انسان کہے کہ مجھے عمر ملتی تو میں عمل کرتا ہے جیسے جہنمیں میں کہیں گے کہ حق وقت دیتا تمہیں عمل کریں تو الریڈی تم کو اتنا وقت ملا تھا تم نے اس کا استعمال نہیں کیا۔ امام البخاری نے اس باب میں حدیث ذکر کی ہے ان ابی ہریرہ تھا عن, عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اعطى الله الى امرئ اطرا اجلته حتى بلغ 60 سنه اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے عذر کو ختم کر دیا جس کی موت کو مؤخر کر کے اسے ساٹھ سال کی عمر تک پہنچا دیا کسی انسان کو ساٹھ سال کی عمر اگر مل گئی اب اس کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہا کہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا نیکیاں کرنے کے لیے ایک اور حدیث جس کو امام احمد نے روایت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمر اللہ سین اصل اللہ عمر یہ اسی باب کے مطابق ہے جس میں عمر کا تذکرہ آیا ہے تو یہ مرپور روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ساٹھ سال کی عمر ادا کی عمر کے معاملے میں اس کے عذر کو ختم کر دیا اب اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں کہ عمر نہیں ملی اس سے زیادہ عمر کیا چاہیے تھی تجھ کو تیاری کے لیے آ امام احمد نے اس حدیث کو روایت کیا تو اس حدیث سے عمر کے باب میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زندگی کا ملنا خود انسان کے خلاف ایک حجت ہے لمبی عمر کا ملنا یہ بھی انسان کے خلاف حجت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کی ایک حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری درجہ عمر پانے کا ساٹھ سے ستر ہے آپ فرماتے ہیں اعمار امتی ما بین بہ ن صفتی میری امت کی عمریں ساٹھ سے ستر سال کے درمیان ہوں گی وہ اقل مئی عجو دو اور ان میں سے بہت کم ہوں گے جو اس حد کو پار کر جائیں گے ستر کی حد میری امت کی عمریں ساٹھ سال سے ستر سال کے بیچ میں ہوں گی بس اور بہت کم ہوں گے جو ستر سال کے پار جائیں گے یعنی عام طور سے ایک پوری زندگی جس کو ملی ہے وہ ساٹھ ستر سال کی عمر ہوگی عام طور سے مسلمانوں کی عمر اتنی ہوگی اس سے زیادہ بہت کم جائیں گے کچھ لوگ لیکن بہت کم تو تو پوری زندگی جی لیا اور کتنی زندگیاں چاہیے اتنے چار سالوں میں تو نے کیا کیا دنیا کے لیے سب کچھ کیا تھی نے آخرت کے لیے نہیں کیا کیوں نہیں کیا جب تو دنیا کے لیے کر سکتا تھا تو آخرت کے لیے کیوں نہیں کر سکتا تھا اس لیے نہیں کیا کیونکہ تیرے نزدیک آخرت اہم نہیں تھی اگر آخرت اہم ہوتی تو تو آخرت کے لیے زیادہ تیاری کرتا یا کم از کم آخرت کے لیے بھی تیاری کرتا اتنی جتنی دنیا کی اگر برابر برابر بھی رکھے تب بھی کوئی بات ہو لیکن تو نے آخرت کو سے کچھ ڈالا صرف دنیا کے لیے جیتا رہا تو یہ, یہ انسان کے خلاف کج بنے یہ دو حدیث اس کو البخاری کیا اللہ فرماتے ہیں باب قول اللہ تعالی ان نما یدرولی خونوں سورہ فاطر کی بات نمبر چھ اس باب میں دو دھوکے ذکر کیے گئے ہیں کہ دھو کا آتا کہاں پچھلے ابواب میں یہ بتایا گیا کہ انسان طول العمل کی وجہ سے دنیا میں لگا رہتا ہے غفلت میں پڑا رہتا ہے وقت کو برباد کرتا ہے صحت کو برباد کرتا ہے اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ واقف ہوتا کیا ہے کس وجہ سے آدمی ناکام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا الناس ان وعد اللہ حق اے لوگوں اللہ کا وعدہ برحق ہے سچا ہے فلا تغرنکم کمن الدنیا کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ اور کہیں وہ بڑا بھی موکے تم کو دھوکے میں مفترح نہ کریں دھوکے باز کون ہے اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَّقِدُوهُ عَدُوًا شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم اس کو اپنا دشمن ہی بنائے رکھو ان نماید ہز بہو لاب سعید وہ اپنے گروہ کو اپنے لشکر کو اپنی جماعت کو دعوت دیتا ہے گناہوں کی تاکہ وہ بھی اس کے ساتھ جہنم کی آگ کے حقدار بن جائے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بیان کی ہیں سعید ابن زب رحم اللہ فرماتے ہیں ال کیسے دھوکا ہوتا دنیا کا دھوکا اور شیطان کا دھوکہ یہ دو دھوکے ہیں ایک دنیا کی خوبصورتی یہاں کی حاجات یہاں کی زینتیں یہاں کے مسائل انسان کو آخرت کے بارے میں دھوکے میں ڈالے رکھتے ہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈالے رکھتے ہیں اور دوسرا ہے شیطان جو کہ ہر وقت ایکٹو رہتا ہے وہ انسان کو اللہ سے غافل کرتا ہے آخرت سے ایراض کرنے والا بناتا ہے دنیا ہی میں لگا دیتا ہے برائیوں کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے جبیر رحم اللہ فرماتے ہیں الغرطا لہا امرا دنیا سے دھوکا کھانا کیا ہے کہتے کہ دنیا سے دھوکا کھانا یہ ہے کہ دنیا کے اختیار میں مبتلا ہو جائے پھنس جائے اس کے میں اس طرح سے کہ اسے آ سے مشغول کرتے آ کرت سے پھیر کے وہ دنیا میں مشغول ہو جائے وہ عیومت ہد رہا وہ یامن الہا وہ دنیا ہی کو سیٹ کرتا رہے اور دنیا ہی کے لیے ساری کوششیں کرتا رہے ککول ابا یا علیہ کنی پدم تو حیاتی جیسا کہ قیامت کے دن جب بندہ آخرت میں جائے گا تو افسوس کرتے ہوئے کہے گا یا قدم تو لحایا سورت الفجر میں اللہ نے ذکر کیا قیامت کے کی دن آگ جائے گا کیا کہے گا کاش میں اپنی آخرت کے لیے کچھ کرتا آگے بھیجتا وہاں جانے کے بعد وہ دنیا ہی میں لگا رہا دنیا ہی کے لیے جمع کرتا رہا دنیا ہی کے لیے ساری کوششیں کرتا رہا آخرت کے لیے نہیں کیا وہاں جانے کے بعد افسوس ہوگا میں نے آفر کے لیے بھی کچھ آگے بھیجا لگے گا اللہ کے بارے میں دھوکا کھانا کیا ہے اللہ کے بارے میں دھوکے میں پڑے رہنا یہ ہے کہ آدمی گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے اور اللہ سے مغفرت کی امیدیں باندھ لے اللہ کا پور و رہی میں معاف کرے گا مغفرت کرے گا اور کر رہا ہے گنا تو دنیا سے دھوکا کھانا یہ ہے کہ آثرت سے اعراض کر کے آدمی دنیا ہی کے کاموں میں لگا رہے ہیں اللہ کے باب میں دھوکہ کھانا یہ ہے کہ آدمی گناہ پر گناہ کرتا جائے اور اللہ سے مفرت کی امیدیں باندھ دیں صحیح رحمۃ اللہ یہ فرماتے ہیں میں ابن ابی حاتم میں یہ قدم کا ذکر کیا گیا ہے امام شوقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان نما ید و حز بہول وہ اپنے گروہ کو دعوت دیتا ہے شیطان تاکہ اس کے ساتھ وہ بھی جہنمی بن جائے وہ جہنم میں چلنے کی دعوت نہیں دیتا ہے اور کون جائے گا اگر کوئی کہے چلو جہنم میں جائیں گے تو کوئی اس کے پیچھے جائے گا نہیں امام شوکانی کہتے ہیں انما ان نما یدو الى نہ رہوان ہوتا ہے شیطان اپنی پیروی کرنے والے اپنے گروہ اس کی بات ماننے والوں کو گناہوں کی دعوت دیتا ہے اللہ کی معافر کی دعوت دیتا ہے لے اج بھی یقون تاکہ اس کے ساتھ وہ بھی جہنمی بن جائے شیطان براہ راست جہنم کی دعوت نہیں دیتا کوئی آدمی کہے وہ دعوت دیتا ہے کہ وہ بھی اس کے ساتھ جہنمی بنے کون جائے گا اس کے پیچھے وہ جہنم کی دعوت نہیں دیتا ہے وہ جہنم کے اسباب کی دعوت دیتا ہے وہ ان گنا کی دعوت دیتا ہے جو یقینی طور پر جہنم میں پہنچاتے ہیں اس کو لگتا ہے کہ میں اپنی لذت حاصل کر رہا ہوں لیکن وہ لذت اس کو جہنم تک لے جاتی ہے حرام لذتیں اللہ کی معافیت کیونکہ وہ خود بھی اللہ کا نافرمان ہے وہ چاہتا ہے کہ سب کے سب اس کی طرح نافرمان ہو جائے گنگار یہ چاہتا ہے کہ دوسرے بھی اس کی طرح ہو جائیں وہ ان کو بھی گنا میں اٹکلا کر کے سکون پاتا ہے, ابلیس کا یہی ہے وہ خود اللہ کا نا فرمان ہے وہ چاہتا ہے کہانند کہ میں, کہ میں جائے میں اکیلا نہیں میرے بندوں میں سے ہیں. تو امام البخاری نے یہاں پر یہ دو سبب ذکر کیے مجاہد رحم اللہ جو عبداللہ اپنے عباس رضی اللہ ترما کے شاگر کہتے ہیں الغرور الغرور دھوکے بال اس سے مراد شیطان ہے علماء نے کہا دھوکے کئی ہیں لیکن سارے دھوکوں کی اصل شیطان دنیا کی خوبصورتی کو گناہوں کو اور برائیوں کو مزین کر کے پیش کرنا یہ شیطان کا کام ہے وہ سارے اخباب جمع کرنے والا شیطان ہے تو یہ راس راسکل فتنہ ہے یہ ساری برائیوں کی جڑ ابن امن حضرات فرماتے ہیں وغیرہ غب لتن فلیہ قباغ غر غرور اس سے مراد کیا ہے کہتے ہیں لطبل غب لطن فلیہ قبا جاگتے میں غافل ہونا ایک آدمی سویا ہوا ہے سو نہیں معلوم سویا آدمی غافل ہی ہوتا ہے لیکن غر کہتے ہیں ایسی غفلت کو جو جاگتے بھی ہوتی ہے وہ شو میں ہے لیکن غفلت میں غرور کل یا غرل انسان وہ انما شی لے انسول رسل فی دکھ اور غرور ہر وہ چیز ہے جو انسان کو دھوکے میں ڈالے لیکن یہاں شیطان کرنے کے لیے کیا گیا اس لیے کہ اس میں وہ سردار ہے وہ اصل ہے بنیاد ہے سارے کتنے اس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں سارے دھوکے اس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور پہلا دھوکا اسی دیا تھا آدم علیہ السلام کو دھوکہ دیا اور ان سے کہا کہ اس پیڑ کے قریب جاؤ گے اس کا پھل کھاؤ گے کیا ہوگا بادشاہ ملے گی تو ایک ایسی چیز کو جو نقصان والی تھی اس کو فائدے والی بنا کے پیش کیا اور آدمی اس طرف چلا جاتا ہے اب دھوکا کھاتا ہے بدل لا رما ضرور تو یہ جو چیز ہے یہ شیطان ایسا کرتا ہے آدمی کو دیکھنے میں وہ چیز اچھی لگتی ہے لیکن نتیجے کے اعتبار وہ بری ہوتی ہے اسی لیے آپ دیکھیں گے جتنی بدعات جتنی خرافات پیدا ہوتی ہیں جتنے گمراہ پھر کے پیدا ہوئے ان کی عقل میں آپ کو یہی ملے گا کہ شیطان برائیوں کو خوشنما بنا کے دکھا دیتا ہے چاہے وہ تصور کے راستے سے وہ اللہ کے قریب پہنچنے کے لیے ان کو بدعات میں خرافات میں حتلا کہ وحدت العجود جیسے عقیدوں میں لے جاتا ہے بدعات میں لے جاتا ہے یا پھر اس کی دوسری طرف آپ دیکھیں دہشت گردی ہے اس کو آپ دیکھیں اس طرف لے جاتا ہے حکومتوں کے خلاف بغاوت کرنا اور پھر مسلمانوں کی بلکہ دوسروں کی بھی جان مال کا نقصان کرنا اور ملکوں کی تباہی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے ملک کے ملک تباہ ہو جاتے ہیں کنڈن بن جاتے ہیں تو دیکھنے میں وہ چیز اچھی دکھائی دیتی ہے ہم صحیح کر رہے ہیں ہم صحیح کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ ان کے سامنے ایسا ہوتا ہے کہ ان کو لگ رہا ہوتا کہ ہم صحیح کر رہے ہیں اور چیز یہی کرتا ہے غلط کام کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے امام القی رحم اللہ فرماتے ہیں لا کم بے وساوی ہو بہت عمدہ بات انہوں نے کہی کہتے ہیں کہ کئی شیطان اپنے وسوسوں کے ذریعے تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے کہ اللہ تعالیٰ تم سے درگزر کر دے گا تمہاری فضیلت کی وجہ سے سید خاندان کے ہیں عالف صاحب کے بیٹے ہیں دادا جان کی بہت خدمات ہیں یا اس نے کچھ کام ایسا کیا ہے بعض اوقات ہوتا ہے کہ آدمی کوئی ایک بڑی نیکی کر لیتا میں نے عمرہ کیا ہے میں نے حج کیا ہے میں نے مزید تعمیر کی ہے میں نے دین کی خدمت کی ہے میں نے قرآن تقسیم کیا ہے میرے ذریعے فلاں کو ہدایت ملی ہے کسی کو میں نے مسلمان بنایا ہے فلاں جگہ میں نے دینی کام کا انعقاد کیا ہے کچھ نہ کچھ آدمی کے سامنے ہوتا ہے اور پھر وہ اپنے دل میں مفروضہ قائم کر لیتا ہے کہ یہ میری نجات بنے گا آخر یہ کام میرے لیے قیامت کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا اس پر امید باندھ کے پھر وہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور وہ ایک نیکی اس کے سامنے ہوتی ہے کہ تمہاری اپنی کوئی فضیلت ہے تم نے کوئی بڑا کام کیا کارنامہ انجام دیا ہے اب بس اس کی بنیاد پر ٹیک لگا کے بیٹھ جاؤ کہ مفرت ہو جائے گی شیتان تم کو ایسا نہ کرے کہ تمہاری کسی ایک نیکی کی وجہ سے یا تمہارے خاندانی فضل کی وجہ سے تم کو اس دھوکے میں مبتلا کرے کہ اللہ معاف کر دے گا تم کو تو شیطان اس طرح سے دھوکا دیتا ہے امام القطبی رحم اللہ فرماتے ہیں سلامات وقان الفی البن رحم اللہ یقور یا کداب یا مختاری خدی البنی عیاض کہتے تھے لوگوں سے یا سب اے چھوٹے اے مخترین اے افترا کرنے والے غلط بیانی کرنے والے اتقل اللہ اللہ سے سر ولاسب شیتان و قل علانیہ و ان تصویر ایسا مت کر کہ لوگوں کے سامنے تو تو شیطان کو برا کہ اور اکیلے میں اس کا دوست بن جائے تنہائی میں شیطان کا دوست لوگوں کے درمیان ہو شیطان کا برا ہو شیطان کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے شیتان ایسا ہے لعنت تو اس کا لوگوں کے درمیان ایسا بلکہ پیش ہو کہ شیطان کا دشمن نہیں لیکن تنہائی میں تنہائی میں تنہائی میں شیتان کا دوست ہو جائے تو. جیسا وہ بولے ویسا اس کے ساتھ ہو جائے جو چاہے تو کرے اس کی چاہ تھوڑی کر دوست یہی ہوتی ہے ہم مزاج ہو جاتے ہیں جو چاہتا ہے وہ اس کے ساتھ یہ بھی کرتا ہے آج موبائل فون کی وجہ سے یہ دروازہ بہت کھلا ہوا ہے چیٹنگ سے لے کے اور بے آئی سے لے ساری چیزیں یہ لوگوں کے درمیان تو اچھا ہے لیکن تنہائیوں میں شیطان اس کو ایکٹا ہوا جا رہا ہے اس کا پرمبر دار جو مشورہ دیتا ہے قبول کرتا ہے جو مشورہ دیتا ہے شیطان قبول کر دیتا ہے بڑائی عورتوں کے ساتھ چیٹنگ بے حیائی کی باتیں ایک ساتھ کئی کئی لوگوں سے رشتے تعلقات گلدستے اور ہاتھ اور کیا اللہ ہدایت ہے یہ ساری چیزیں شادی شدہ ہے لیکن زندگی میں چل رہا ہے آفس کی کلانی ہے اسکول میں اور ایک ٹیچر ہے یا کہیں اور کوئی یہ سارے جتنے آج چل رہے ہیں تنہائی میں تنہائی میں خوراکات یا پھر بے حیائی کی چیزیں ویڈیو ایسے دیکھنا یوٹیوب ہے یا اس طرح ٹک ٹاک ہے ویڈیو بنا کے ڈال دوں یہ چیزیں تنہائی میں گناہ کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تو لوگوں کے درمیان علانیہ طور پر شیطان کو برا بھلا کرے لیکن تنہائی میں تو اس کا دوست بن کے رہیں تو شیطان اس طرح سے دھوکہ دیتا ہے کہ وہ ہم سے اپنی بات منواتا ہے اور ہم کو جہنم کی دعوت دیتا ہے لیکن براہ راست جہنم کی دعوت اس کی نہیں ہوتی ہے جہنم میں لے جانے والی چیزوں کی دعوت ہوتی ہے اور اس کو وہ اتنا خوشنما بنا کے پیش کرتا ہے کہ انسان اس کو قبول کر لیتا ہے حمران اج اپنی ابان قال عصعی تو افمان اپنا اقوام بے وهو جالس على المقاعد فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وهو في هذا المجلس فأحسن الوضوء ثم قال من توضأ مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من تنب قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتروا لا تغتر امام الباری نے حدیث ذکر کیا اور یہ بہت بڑی بات ہے یاد رکھنے کی دھوکہ کہاں سے کھاتا ہے جیسے امام القرطبی کا قول تھا یہ گویا کہ اسی بنیاد پر ہے ہمران ابن افغان کہتے ہیں کہ میں عثمان ابن افغان رضی ربی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا وضو کا پانی لے کر تہور وضو کے پانی کو کہتے ہیں زبر کے ساتھ اور تہور وضو کے عمل کو کہتے ہیں پیش کے ساتھ یا غمہ کے ساتھ تو, تو میں وضو کا پانی لے کر آیا وہ ہوا جال اس اور ایک جگہ تھی مختلف اقوال علماء نے ذکر کیے ہیں لیکن قاضی یاد نے کہا کہ یہ بس لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی جو مسجد سے قریب تھی وہ ہوا جال لاگل لوگوں کی ایک بیٹھک کی جگہ تھی جہاں لوگ وضو وغیرہ بھی کرتے تھے اور مسجد سے بالکل قریب جگہ تھی وہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے پر انہوں نے وضو کیا حضرت عثمان ابن آفان رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کیا اچھے سے وضو کیا قال اس کے بعد اور اسی جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ, وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا آپ نے بھی اچھے سے وضو کیا کامل وضو کیا فمقال اس کے بعد آپ نے فرمایا منتقدہ نکلا حادل ادو جو اس طرح وضو کرے سم اصل مسجد پھر مسجد جائے دو رکھتے پڑے جلس پھر بیٹھ جائے وہ پھر الگ من تقدم بھی اس کے پچھلے سارے گنا معاف ہو جائیں گے جو اس طرح وضو کرے پھر مسجد جائے یعنی وضو کر کے جائے اور دو رکتیں پڑے اور اس کے بعد بیٹھے مسجد میں اس کے سارے پیچھے جتنے بھی گنا تھے سب معاف لیکن اس کے بعد آپ نے فرمایا لا تخترو دھوکے میں مت پڑنا دھوکے میں مت پڑنا کون سے دھوکے میں مت پڑنا ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں لا تختروسترو من الاعمال سیاسی بناء على ان کا فروا اس دھوکے میں مت پڑھنا کہ میں نے نماز پڑھ لی سارے گنا معاف ہو گئے اور اب میں جو چاہے کر سکتا ہوں گناہوں کی کثرت کر کے پھر یہ خیال رکھنا کہ نماز گنا معاف کر کرا دیتی ہے <فَاللّٰ> جو نماز جو نماز گناہوں کا کفارہ بنتی ہے یہ وہ نماز ہے جسے اللہ قبول کرتا ہے وَأَنَّا لِلْعَبْدِ عَلَى بندے کو کیسے معلوم پڑا یہ نماز قبول ہوئی یعنی عمل کر لینا مجرد مفرت کا ذریعہ نہیں ہے اگر وہ عمل اللہ کی میزان میں اللہ کی تراغوں میں کھڑا اترے مقبول ہو تب جا اس کا فائدہ ہوگا تو نے جو نماز پڑھی وہ قبول ہوئی اس کی دلیل کیا ہے تو نے جو نماز پڑھی اللہ کو پسند آئی اس کی دلیل کیا ہے تو صرف پڑھنے پر یہ سمجھ مت لینا کہ تیرے گناہ ماف ہو گئے ہیں کیونکہ یہ وہ نماز ہے جو اللہ قبول کرتا ہے اچھے سے پڑھا دھیان تیرا کہاں تھا رکو سجدے ٹھیک ہوئے کہ نہیں ہوئے اخلاص کے ساتھ پڑھا کہ نہیں پڑھا سنت کے ساتھ پڑھا کہ نہیں پڑھا تو اس لیے پوری حدیث بیان کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کیا بیان کیا لا تقرر کیونکہ آدمی کے کی ذہن میں فوراً کیا آتا ہے ماشاءاللہ بہت اچھی بات معلوم پڑ پڑھ کے سبحان اللہ کہ بس دو رکعت اور پچھلے سارے گناہ معاف سارے پاپ ختم سارے کرائم معاف تو گناہ کرو نماز پڑھو گناہ دو رکعت میں پانچ منٹ لگتے ہیں مشکل تو گھنٹے بھر کے گناہ پانچ منٹ میں ختم تو اس دھوکے میں مت رہو کیونکہ یہ نماز واقعی قبول ہوئی یا نہیں تمہارے پاس کیا دلیل؟ اس اسی کہ بعد احادیث میں یہ بھی آیا ہے آدمی سالوں سال نماز پڑھتا رہتا ہے لیکن قبول نہیں ہوتی نماز اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی کی یہاں امام البخاری نے جو بات بیان کی ہے شیطان دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ تمہاری کوئی ایک نیکی یا کئی نیکیاں تمہاری نگاہوں کے سامنے رکھے اور تمہارے دل میں یہ بات ڈال دے کہ ان نیکیوں کی وجہ سے تم کچھ ہو تمہارے کچھ کارنامے ہیں اور ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا اس دھو کے میں مت پڑو اور عام طور سے یہ ہوتا ہے کوئی حج کی وجہ سے کوئی مسجد کے قیام کی وجہ سے کوئی دعوت دین کی وجہ سے یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے پلا نے گاؤں میں مسجد نہیں تھی میں نے بنا دی ماشاء اللہ سب نماز پڑھ رہے ہیں اب میری مففرت ہو جائے گی اب میں جتنے چاہے گناہ کروں تو اس ساتھ وہ قبول ہوا قبول ہوا کہ اس کی خبر تجھ کو ہے کہیں سے تم نے خیال بنا لیا کہ اس کی وجہ سے میری مغفیرت ہو جائے گی جی. قبول بھی تو ہونا چاہیے اس کی اس با... کی معلوم کرنے کا ذریعہ تیرے پاس گیا تو قیامت کے دن معلوم پڑے گا اور اگر قیامت کے دن اللہ نے قبول نہیں کیا تو کیا کرے گا دنیا میں بھی آدمی ایسا آدمی اکثر نقصان میں پڑتا ہے کہ پرانی پارٹی نے وعدہ کیا ہے سمجھ گئے سب پرانی پارٹی نے وعدہ کیا ہے آپ کا اتنا مال ہم لے لیں گے اور کروڑوں میں لیں گے اور سالوں کا ہمارا آپ کے ساتھ میں معدہ ہے ابھی بات چل رہی ہے اب اس بنیاد پر اگر آدمی کئی خرچے کر لیں بڑے بڑے خرچ کر ڈالے یہ بھی خریدا وہ بھی خریدا کیونکہ ہم زندگی ماشاء اللہ آسان ہونے والی ہے اچانک پارٹی نے کہا نہیں سوری کچھ مسائل آ گئے ہیں تو یہ ڈیل نہیں ہو سکتی اس آدمی کا حال کیا ہوگا کہ آپ کے بولنے کی وجہ سے تو میں نے اتنے سارے خرچ کر ڈالے اور کنگال ہو گیا میں اب یہ سمجھ رہا تھا کہ اگلے ہی ہفتے آپ کی طرف سے پہلا پیمنٹ آنے والا ہے دس ملین کا اور میں نے اپنا سارا خرچ کر دیا ہم تھوڑی بولے تھے آپ ہم بولے تھے آپ کو کری دو ڈیل چل رہی تھی معاملہ چل رہا تھا ہاں بھی ہو سکتا نہ بھی ہو سکتا لیکن آپ نے اپنی خوش فہمی میں یہ بنا لیا کہ یہ ہوگا ہی کیسے معلوم پڑا آپ کو ہوگا ہی اور بھی تو ہم نے بولے تھے نا اور اوپر جائے گا ہاں اس کے بارے میں ڈسکشن ہوگا پھر ہوگا چانسز ہیں لیکن پروسیس پورا نہیں ہوا کتنا آدمی دھوکہ کھائے گا دنیا میں بھی آدمی کیا کرتا ہے بھائی پورا ہو جائے نا جو کنفرم اس کے بعد آست کے معاملے میں, میں اتنا بڑا آدمی رسک لے رہا ہے کہ گنا پر گنا کر رہا ہے اس بنیاد پر کہ میری کچھ نہیں کیا ہم اس کو بچا لیں گی کیسے معلوم کی وہ قبول ہوں گی اتنا بڑا رسک آدمی کو لینا نہیں چاہیے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے ہمیشہ درتے رہنا چاہیے تو یہ باب اس بارے میں ہے کہ آدمی دھوکے میں نہ پڑے باب نمبر نو رہا بسرین نیک لوگوں کا دنیا سے چلا جانا جسے پچھلے اس میں ہم نے دیکھا کہ کے طلبی کے اسباب میں سے یہ ہے کہ اچھا ماحول انسان کو نہ ملے اور نیک لوگ جس ماحول میں ہوتے ہیں ان کے ساتھ رہ کر انسان کے لیے رقط قلبی کے اسباب فراہم ہوتے ہیں اچھے ماحول میں جب آدمی رہتا ہے تو اچھی زندگی اس کو ملتی ہے ان کا چلا جانا دنیا سے ایک بہت بڑا نقصان ہے لہذا امام الباری نے سماج میں گندگی کیسے آتی ہے اور کساوت قلبی کے اسباب میں سے اچھا ماحول نہ ملنا بھی ہے اس لیے اس کو بھی ذکر کیا ہے عن مرداس الأسلمي قال, قال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالة قال أبو عبد الله يقال حفالة وحفالة مرداس أسلمي رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید الصالحون نیک لوگ چلے جائیں گے الاول فالاول ایک, ایک کر کے ایک گیا اس کے بعد دوسرا اس کے بعد تیسرا اہل علم صالحین دنیا سے نکل جائیں گے وہ اب کا حقا لت کا حقاء ابتم اور بچا رہ جائے گا سماج میں ایسا ہی جیسے جو یا کھجور پوری لے لینے کے بعد برتن میں نیچے کچرا رہ جاتا ہے نیچے جو ہوتا ہے وہ سب گوسے کی طرح کچرے کی طرح بچا ہوا ردی کھجوریں اور ردی جو رہ جاتا ہے بس ایسا رہ جائے گا باوا لاہوا چل اب جو بچے رہیں گے اللہ کو ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی کوئی پرواہ نہیں اتنے گھٹیا اتنے خراب قسم کے لوگ ہوں گے کوئی ویلو اللہ کے نزدیک ان کی نہیں امام البخاری نے کہا ففال اور فصال ایک ہی معنی میں لفظ آتا ہے ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں کال ابن بخت حدیبین کہتے ہیں کہ ابن بختار رحم اللہ فرماتے ہیں نیک لوگوں کی ماں قیامت کی علامات میں سے یعنی نیک لوگ دنیا سے ایک ایک کر کے جانے لگے اس بات کی علامت اور تیزی سے جانے لگے اس بات کی علامت ہے کہ قیامت قریب ہے دنیا میں نیک لوگ گھٹتے چلے جائیں اور بگاڑ بڑھتا جائے اس بات کی علامت ہے کہ قیامت قریب ہے تحریر من ہی قشیت منصوبہ بہ ممن لایا بہب بی یا بابی کہتے اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نیک اہل خیر لوگوں کی ابتدا کرنا چاہیے ان کی مخالفت سے بچنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے راستے کو چھوڑ کر گمراہ لوگوں کے راستے پر چلنے کی وجہ سے ہمارا بھی حال یہ ہو جائے کہ اللہ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں اللہ کو ان کی کوئی قیمت نہیں یہ جو حدیث یہاں پر امام البخاری نے ذکر کی ہے اس میں اشارہ ہے کہ نیک لوگوں کا دنیا سے جانا ایک بہت بڑا نقصان ہے اور اس میں نقصان یہی ہے کہ سماج سے جب نیک لوگ چلے جاتے ہیں تو بگاڑ بڑھ جاتا ہے اصلاح کی صورتیں ختم ہو جاتی ہیں دلوں میں خرابی پیدا ہوتی ہے زندگیاں بگڑ جاتی ہیں جان مال کا نقصان ہوتا ہے اور منکرات سے روکنے والا کوئی نہیں رہنا عبد الحبی مقصود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیک لوگ ایک ایک کر کے ایک کے پیچھے نکل جائیں گے مل طرح سے بگاڑ آئے گا نیک لوگوں کا جانا سماج کو کیسے برباد کرتا ہے کہتے جمع ایسے لوگ جو شکو و شکوش والے ہیں کنفیوژن میں پڑے رہتے ہیں حق ان کے پاس صاف ستھرا نہیں ایسی لوگ بچائیں گے جو اپنے گمان پر قیاس آرائیوں پر اپنی ذہن کی اپج پر چلتے رہیں گے اپنے ذاتی فلسفوں پر, پر چلیں گے وہ یبق الرف مل یارک و معروف پر ولا من کرن کہ جنہیں نہ معروف کی تمیز ہوگی نہ من کر نہ یہ معلوم ہوا کہ کیا بھلائی ہے اور میں یہ معلوم کیا برائی بھلائی اور برائی کا فرق ختم ہو جائے گا ان کے پاس صحیح علم نہیں ہوگا تو ایسے لوگ باقی نہیں رہیں گے جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں برائی سے روکیں بگاڑ جب آتا ہے سماج میں اچھے لوگ رہتے ہیں اس بگاڑ کو دور کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں جب ایسے لوگ دنیا سے نکل جائیں اور سماج میں بگاڑ ہی باقی رہ جائے تو پھر اللہ کا عذاب ہی آتا ہے اور بگاڑ بڑھتا چلا جاتا ہے ایک کا بگاڑ دوسرے میں آتا ہے آپ دیکھیے yes. ایک چیز جب عام ہو جاتی ہے اس کی برائی کا احساس ختم ہو جاتا ہے آج سے پچاس سال پہلے کیا اس بات کا تصور تھا کہ مسجد میں میوزک بجے مسجد میں کوئی فلم دیکھ مسجد میں بیٹھ تھیٹر جانے والے کو ایک طریقہ سے دیکھا جاتا بہت دور کی بات ہے مردوں کو ایپ کی جگہ سے دیکھتے تھے دیندار تبکے میں اس کا بالکل بھی انہیں وجود نہیں تھا آج مسجد میں ہر قسم کی میوزک بچتی ہے مسجد میں آدمی احتکاب کی حالت میں ہوگا حرم میں ہوگا اور بیٹھ کے فیس بک اور یوٹیوب کی ویڈیو دیکھ رہا ہوگا میوزک کے ساتھ آپ سوچئے بلکہ نماز کی حالت میں میوزک ہو جائے گی ہر ایچ اپنی ایک, ایک یونیک ٹون ہوتی ہے بھائی پہچانا جاؤں میں میرا ہی فون آیا مجھ کو معلوم ہونا چاہیے کیا ایسی اس کی میوزک ہوگی کہ بالکل ایک منتقل گانا ہو اور نماز چڑھ رہی ہے نماز کے وقت میں وہ چڑھ رہا اور وہ او نماز خراب ہوگی میری حرکت نہیں کرنا نماز میں کر وہ بند بھی نہیں کرتا آج سے پچاس سال پہلے اگر کوئی مسجد میں آ کے ڈھول بجاتا گٹار بجاتا پیانو بجاتا कोई کوئی اس کو اجازت دیتا لیکن نیچے لاز اتنی عام ہو چکی ہے کہ یہ منکر کے درجے میں بھی ہے کہ نہیں ایسا بہت سا جو سوچیے قبرستان میں جوکس کوئی دیکھتا تھا بیٹھ کے وہاں پر پا ٹائم پاس کیے بھی جانا تو نہیں آیا وہ جگہ کون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا القبور تو نہا تو میں تمہیں قبروں کی زیارت سے روکتا تھا لیکن اب اس اسی کہ قبریں قبرستان تمہیں آخرت کی یاد دلاتے ہیں دنیا سے تمہارے دل میں بے ربتی پیدا سکتے ہیں لیکن آج آج میں قبرستان بیٹھا ہے اور دفن میں کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں यह भी जनाजा आया नहीं है बैठ के क्या करना है बैठ के यूट्यूब की वीडियोज देखेगा फेसबुक देखेगा इंस्टाग्राम देखेगा एक के बाद एक उसपे जोक्स भी है गाने भी हैं फजूल बातें भी हैं ऐसी जगह जो इब्रत की है ऐसी जगह वो खुद इब्रत बन जाता है वो जगह इब्रत की है इब्रत लेने की है इब्रत बनने की नहीं یہ وت بنا ہوا ہے دیکھو اس کو کیا حال ہے اس کا ایسی جگہ میں رہتی بھی اس کو आज نہیں آ کر آج کیوں ہو گیا ایسا ایک سے دوسرا دوسرے سے سبھی طرح سے کرتے نا وہی سبھی سے چلتا ہے کیوں نیا تو ہے نہیں سر سارے لوگ ایک جیسا کر رہے ہیں تو ایک وبا جب سماج میں گندگی پھیل جاتی ہے تو ہر کرنے والا دوسروں کو اپنی نئی بناتا ہے چلتا ہے یہ چل جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں برائیاں جب اتنی عام ہو جائیں کہ لوگوں کے دلوں سے ان کے برا کا احساس نکل جائے بہت بڑا آزاد ہے نیک لوگوں کا گربا دبدبا ہوتا ہے تو گھر یا وہ سماج اچھا چلتا اب دیکھیے پہلے زمانوں میں گھر کے دادا جان آ گھر میں برے تو سب ٹھیک ہو جاتے تھے بہو میں ٹھیک ہو جاتی تھی بیٹے سب بڑے بڑے ہوتے تھے داڑی والے وہ ٹھیک ہو جاتے سمل دب دبدا ہوتا تھا آج باپ کے بابو بیٹا بیٹھا ہوا ہے اور وہ خود چیزیں دیکھ رہا ہے اس کو کوئی احساس نہیں ہے تبھی ختم کیونکہ ہر جگہ ایسی ہی ماحول چلا ہوا ہے تو صالحین کا سماج میں ہونا یہ برائیوں کو برائی اور بھلائی کو بھلائی بتاتا ہے وہ ہمیشہ ٹوکتے رہتے ہیں بتاتے رہتے سمجھاتے رہتے ہیں وہ جب چلے جاتے ہیں تو بچتا کون ہے تو اس کو برا مت بولو میں تجھ کو برا نہیں بولوں بول گا ویلا کر ایسے لوگ رہ جاتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے ہم کسی کا دل نہیں توڑیں گے کیوں کسی کو تنقید کر کے بھائی اس کا دل توڑیں کیوں اس سے تعلقات خراب کریں کیوں اس کی تنقید کا نشانہ بنیں اور وجہ یہ بھی ہے کہ اگر میں اس کو بولوں گا تو میرے پاس بھی تو چار غلطیاں ہیں اگر میں نے اس کو ایک جگہ پکڑا میں نے ہاتھ اس کا پکڑا تو میری ٹانگ بھی پکڑے گا کیونکہ میرے پاس بھی تو مسائل ہے میں بھی تو شیشے کے گھر میں ہوں اس کو پتھر ماروں گا تو وہ بھی اس کو پتھر مارے گا بچتے ایسے لوگ ہیں کہ پھر کسی کو کوئی کچھ بولتا نہیں ہے سب ایک دوسرے کی گندگی پر راضی ہو جاتے ہیں بغیر ڈسکس کیے سب ایک دوسرے کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں یہ سماج جب ایسا ہو جائے کہ اللہ کا آزاد جس احریج میں آئے عیدا قتل الخبر صاحب نے پوچھا اللہ کے رسول نصول ہو کفی نسول ہو اللہ کے رسول کیا ہم میں نیک لوگ باقی رہیں تب بھی مخلاق ہوں گے آپ نے کہا نا ادا قتل الخبر ہاں جب خباص غالب آ جائے نیک لوگ کم ہو جائیں ایک ایک کر کے چلے جائیں اور سماج کے اندر گندگی اتنی عام ہو جائے کہ وہی شعار بن جائے زندگی گزارنے کا وہی طرز حیات بن جائے آج کتنی چیزیں ہیں جو ملکر ہیں لیکن وہ ایکسپٹ ہیں سماج کے اندر چلتا چلتا ریاکاری کاری آج ٹرینڈ آج عمرے کے لیے جا رہا ہے سیلفی نکال کے فیس بک پہ ڈال رہا ہے الحمدللہ للہ آپ کو مرا مکمل ہوا سلب کہا یہ تھا قرآن پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی آ جاتا اس پہ کپڑا ڈال دیتے بال کا حال یہ تھا بیوی لیٹی بھی ہے بابو میں ایسا نکلتے تھے جیسے ماں بچے کو دودھ پلا کے اس کو توتا چھوڑ کے اپنے کام کے لیے الگ ہوتی ہے بالکل اس کو جاگنے نہیں دیتی وہ اپنے بیویوں سے اپنی نیکیوں کو چھپاتے تھے آج آپ دیکھیے دنیا میں تو کیا نیا کیا ہے اس میں آپ دیکھیے ہر میں آپ سب دکھائی سیلفی سٹک لے کے جا رہا ہوں میں اتنا اہتمام اس کا سوچیے اس لیے کہ اس کا احساس ختم ہو گیا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے ریاکاری نہیں کرنا چاہیے اپنی ریاکاری ہے کہ یہ تو خالی فیس بک پہ ڈالنا اپنا ان کا فیس بک پہ ڈالنا ریاکاری کاری تھوڑی سبھی تو ڈالتے ہیں تو وہ احساس یعنی شعور ہی ختم ہو گیا کہ یہ صحیح نہیں ہے اپنی نیکی لوگوں میں مشہور نہیں کرتے ریا اور سنا نہیں غلط ہے لیکن بعض اوقات دیکھیے سماج میں اتنی عام ہو جاتی ہے کہ اس کا احساس ختم ہو جاتا ہے یہ زیادہ خطرناک گناہ سے برا ہی ہے کہ گناہ کے گناہ ہونے کا احساس ختم ہو جائے کیونکہ گناہ گنا پک تو ملتی ہے لیکن احساس ہی نہ ہو گنا کا پک تو کب کرے گا اس کو تو بالکل ٹرینڈ سمجھ رہا ہے چلتا ہے سم. سب تو کرتے ہیں تو جب نیک لوگ سماج سے نکل جاتے ہیں جو بچ جاتے ہیں ان میں ایسا ہوتا ہے کہ سب چل رہے ہیں اسی ڈگ پر اور کوئی کسی کو ٹوکتا نہیں ہے نہ ٹوکنے کی وجہ سے وہ سماج کا ایک ریگولر چیز بن جاتی ہے چلتا ہے رحمان شماسا مہری کہتے ہیں کن تو مسلمت ابن مخلت و کہتے کہ میں مسلمہ ابن مخلت کے پاس تھا اور وہاں اپل آمر نیاس رضی اللہ تعالیٰ نما صحابی ہیں یہ بھی موجود تھے فقال شرار الخلق قیامت قائم ہوگی تو انہیں لوگوں پر جو شریف ترین لوگ برے لوگ مقلوق میں سب سے بدترین ان پر قیامت قائم ہم شر من اہل جاہلیہ یہ جاہلیت اہل جاہلیت سے بھی شریر لا ينعون اللہ إلا رده عليهم جو مانگیں گے اللہ سے دے گا ہوں کو اللہ دنیا کی چیزیں جو مانگیں گے ملے گا ہلاکت اس طرح سے بھی آتی ہے کہ بندہ گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے اور اللہ کی طرف سے نعمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے یہ ہے اللہ کی طرف سے علی کا اب پت نامر ہم اسی حال میں تھے اسی ڈسکشن میں تھے کہ اقبال نے عامر آئے پکال لہو مسلما یا اخبار اس ماما یا وہ آئے تو اقبار نے میں عامر یہ بھی صحابی ہیں تو انہوں نے کہا کہ ذرا سنیے تو صحیح عبداللہ اللہ کے کیا کہہ رہے ہیں فکال هو اعلم آل اضرا نے کہا ہاں وہ زیادہ جانتے ہیں ان والے ہیں وہ اما آنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ میں نے سنا ہے علم طرح سے اہل علم ایک دوسرے کے علم کو جوڑتے ہیں جانتے ہیں میں نے بھی کھڑی سنی ہے جو اسی تناور میں ہے لا تضا لو من و تم على امر قاطر میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ ایک گروہ ہمیشہ قائم رہے گا جو اللہ کے حکم کے مطابق لڑتا رہے گا قواہرین ادوی ہند اپنے دشمن پر غالب رہے گا لا یا من خالفہم ان کی مخالفت کرنے والے ان کو کوئی ذرا نہیں پہنچا پائیں گے حد تا تقیا وہ ہمارا ذرائع یہاں تک یہ قیامت آ جائے اور وہ اسی طرح حق پر قائم رہے پکارا اجل اب جب ہن تو حدیث سنائی تو عبد اللہ اپنے عام ری اللہ نے کہا ہاں بالکل اجل بالکل یہی بات ہے اب انہوں نے آگے تقریب کی اس دوسری اپنے پاس حدیث تھی اس سے کہی ہے اس کے بعد اب دیکھیں پہلی حدیث ہے کہ قیامت قائم ہوگی برے لوگوں انہوں نے حدیث بیان کی قیامت تک یہ گروہ رہے گا اب بظاہر کیا ہے کانسٹیڈیشن تضاد دکھائی دے رہا ہے کہ قیامت برے لوگوں پر قائم ہوگی اور قیامت تک اچھے لوگ رہیں گے حق پر قائم اب کیا ہے یہ اب جب انہوں نے حدیث بیان کی تو اس کے بعد عبد اللہ نے ربی اللہ عنہ نے کہا اجل ہاں بات بالکل صحیح ہے ہو رہی تھا لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہوا بھیجے گا قریب کریمس جو مجھ کی طرح خوشبودار ہوگی مسا مسو حریف اور ایسی ملائم ہوگی جیسے ریشم ہوتا ہے فلا تت نفسا نفسن فی قلب ہی مرفا مِن الحبت منگی مان اللہ کوئی ایک شخص بھی وہ چھوڑے گی نہیں جس کے دل میں دانے کے برابر بھی ایمان ہر ایک کو چھو کے نکل جائے گی یعنی اس کی روح قبض ہو جائے گی وہ مر جائے گا ہر ایمان والے کو چھو کے نکل جائے گی اور اس کو موت آئے گی لیکن تکلیف نہیں ہوگی اس کو مسا کمس الحرید حریف سما یوخا شیرا اس کے بعد شریف لوگ باقی رہ جائے گی آلیہ مسا اور ان پر قیامت قائم تو شریر لوگوں پر قیامت قائم ہوگی اس حدیث کے بارے میں یہ سیوں صرف کی حدیث ہے تو اس طرح سے صحابہ دینی مجارس میں بیٹھ کر حدیثوں کا مذاکرہ کرتے تھے اور اپنے علم سے دوسرے کے علم کے ساتھ جوڑ کے بات مکمل کرتے تھے یہی دینی مجارس ہیں اور ایسے مجالس میں ان کو بیٹھنا چاہیے اس میں آخری بات جو تھی اس حدیث میں جو یاد رکھنی کی وہ یہ کہ قیامت قائم ہوگی ایسے لوگوں پر جو ایک وقت آئے گا کہ جب نیک لوگ دنیا سے چلے جائیں گے ایک بھی ایمان والا باقی نہیں رہے گا اور سارے کے سارے شریر ہوں گے اور جانوروں کی طرح ہوں گے اور ایسے شریر کہ جو مانگیں گے ملے گا جو مانگیں گے ملے گا امام الباری نے آگ ایک بات قائم کیا ہے ما یوک قابل فکر علم ماں کے فکنے سے بچنے کے بارے میں باپ اب ایک تو شیطان ہے جو انسان کے لیے بھڑکانے کا اور دھوکے کا اور آ کو اللہ کو بھولنے کا ذریعہ ہے اب دوسرا ایک فتنا امام الباری یہاں ذکر کر رہے ہیں وہ ہے مان ایک بہت بڑا فتنہ ہے فرماتے ہیں اور اللہ نے تعالیٰ ان نما اموال تمہارے مان اللہ تعالی کا فرمان تمہارے ماں اور تمہاری اولاد کتنا ہے آدمی دین سے کیوں دور ہوتا ہے آخرت کی کوشش میں کیوں پیچھے رہ جاتا ہے اولاد کی وجہ سے مال کی وجہ سے یہ بنیادی دو بڑے سبب ہیں زندگی میں بہت ساری غلطیاں آدمی کرتا ہے اولاد کی وجہ سے ان کے کریئر کی وجہ سے ان کے تعلق سے بہت ساری غلطیاں اس کی زندگی میں ہوتی ہیں اور ان کی غلطیوں کی بھرپائی کرنے میں کئی غلطیاں کرتا ہے اور مال تو مال ہے سبھی ہی جانتے ہیں مال کا مال کتنا اٹریکٹو ہے کون کہتا مت آنے دوں ہر آدمی یہ مال ہی کی دوڑ ہے جس کی وجہ سے حرام دنیا میں بلکتا ہے دھوکے قتل اور نہ جانے کتنے گناہ بلکہ ارانت بھی اس کی ہے اریا نیلس بے حیائی مال ہی کی شاد ایڈورٹیزمنٹ کے راستے سے دنیا میں عورتوں کو پیش کر کے ان کا کوشچن اس کو پیش کر کے اپنی تجارت کو بڑھانا آپ کون سا ایڈورٹیزمنٹ دے کی عورتیں عورتیں کمپنیوں کے اندر عورتیں فلائٹس کے اندر عورتیں عورتیں کیوں علی بات ہے جو گھر میں چائے بنا کے نہیں دیتی وہ فلائٹ میں دیتی عجیب بات ہے دیکھیے ان کو چاہیے تھا کہ گھر میں کرتے لیکن گھر میں نہیں کر کے یعنی وہاں چھوٹا کام ایک عورت اگر مسلمان عورت اپنے شوہر کو اپنے سسر کو اپنے گھر والوں کو کھانا بنا کے دے چائے بنا کے دے کسی پرانے قسم کی جرم ہو رہا اس کے اوپر کیا کرتی ہو آپ میں گھر میں چائے بنا کے پیراتی ہوں کھانا بنا کے کھراتی ہوں خدمت کرتی ہوں मजलूम औरत और दूसरी और क्या होती है? मैं साइट में जाके अजनबी लोगों को चाय बना के देती हूं खाना बना के देती हूं तकसील करती हूं उनका कचरा जमा करती हूं नहीं आप सब आए ना पैदल थोड़ी आए पहले बांटने वाले आते थे पूरा लेख उसके बाद थैला लेके आते कचरा کتنے پیار سے جمع کرتے ہو گھر میں وہی مسلمان عورت جو پردے کے ساتھ گھر میں کر رہی ہے وہ مظلوم اپنوں کا کر رہی ہے مظلوم لیکن وہی عورت جو ہوا میں جا کے ادھورے لباس کے ساتھ میں اور لوگوں کو رچھا کے اور ان کے کچرے ساتھ کر رہی ہے یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے کیا ہے یہ ایک ہفتے سے ماشاء اللہ کھلا نے میں یہ ہوتے سے تو یہ آج کی سوچ ہی ہے لیکن یہ آیا کہاں سے پیسہ پیسے کی وجہ کہ بزنس چلانے کے لیے صرف مرد آئیں اٹریکشن نہیں ہوتا ہے عورت آئے تو اٹریکشن ہوتا ہے چاہے وہ ایڈورٹیزمنٹ میں ہو یا کاؤنٹر پہ ہو یا کلیریکل کہیں کچھ کام ہو مارکیٹنگ میں ہو اس طرح کی چیزوں میں ہو اور آگے ہونا چاہیے کیوں اس, لیے اس لیے اسے اس سے इतना ज्यादा झगड़ा नहीं हो सकता उसकी प्यारी बातों की वजह से कस्टमर नई लेने की चीज ले लेगा घर पे जाके पीए की बातें सुनेगा ले लेगा वो चीज क्योंकि इतना ज्यादा हां बहस नहीं कर सकता उसके दबाव में होता उसकी खूबसूरती के और उसके साथ उसकी अगर आवाज मिल जाए तो फिर तो मुश्किल है तजारत कामयाब रही पैसा ایسے دور میں ہم جی رہے ہیں مسلمان بچی اللہ تعالیٰ کو ہدایت دے آج مغرب میں یہ زمان میں بات کر رہا ہوں چونکہ وہی فتنا پیسے کا ہی ہے مغرب میں کئی عورتیں بڑی بڑی ڈگریوں والی اپنا کریئر چھوڑ کے اپنے بچوں کی اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال کے وقت نکال رہی ہیں ان کے انٹرویو ہو رہے ہیں کہ اتنا بڑا سیکریفائز آپ نے اپنی اور یہاں ایک عورت اپنی فیملی کے لیے کچھ کرنے کے لیے اس کو ایب اور آر سمجھتی تھی طے دکھانے میں وہاں وہ کریئر چھوڑ کے گھر والوں کی بھی کر رہی تھی تو یہ بہت بڑی قربانی پروفیسر تھی لیکن بچہ ہوا گھر میں تو میں نے بچے کے لیے میں بچے پہ دھیان دینا چاہتی ہوں میرا بچہ اچھا ہونا چاہیے تو میں اپنا کریئر چھوڑ دی میں گھر میں اس کی دیکھ بھال کر رہی ہوں اتنی بڑی کیسی ہاں ماں ہے قربانی دینے والی اس کی تاریخ ہو رہی وہاں پہ ڈاکومنٹریز بن رہے ہیں اس کے اوپر اور یہاں ایک اور سوچ رہی ہے کہ میں پھنس گئی بچہ پیدا کرنے کی مشین بنا دی اس کو میرا کام یہی رہے گا کہ کھانا بناؤ بچوں کو سنبھالو مطلب تمہارے نزدیک یہ کام گھٹیا ہے حقیق ہے یہ کام حقیق نہیں ہے قوم کے لیے اچھے افراد فراہم کرنا چھوٹا کام ہے اگر اس کے اوپر تنخواہ ملنے لگے تو ہر مہینہ ایک لاکھ روپیہ ملے گا پھر تو پیسے کی بھی جس کی اہمیت بڑھے گی وہ افراد جو قوم کو دے رہے ہیں سماج کو دے رہے ہیں کتنے نہیں تھی پیسہ کریئر شہرت عزت اور اس کو لینے کے لیے پھر داؤں پر بہت کچھ لگانا ہوتا ہے اپنی عزت وہ اپنی مسوانیت کھو دیتی ہے وہ عورت آدمات بن جاتی وہ آپ لٹرلی آدھا بن جاتی اس کی بات چیت آپ دیکھیے وہ حیات وہ نرمی وہ عورت پن سنکل نکل جاتا تو اپنی شخصیت کو کھو کے مال و دولت پانا اچھی چیز نہیں ہے عورت کا شرط اس کی اس کی حیا میں اس کی پردے اس کے پردے میں لیکن پیسہ کمانا کیونکہ एडवर्टीजमेंट ने हमको खाब दिखाया तुम्हारे पास खुद का घर होना चाहिए आपके पास खुद का घर नहीं है तो आप बहुत पीछे वो आप दुनिया में मेजोरिटी किराए घरों में रहती है सब घर नहीं ले सकते लेकिन एडवर्टीजमेंट आपको बता रहा है आपको घर लेना चाहिए आपको घर लेना चाहिए उसके लिए क्या करना चाहिए पैसा चाहिए मुफ्त से कुछ मिलता नहीं बना बना घर ऐसा मिलता आपको नहीं आपको खरीदना पड़ेगा खरीदने के लिए आपके पास पैसा नहीं है اب آپ کے پاس دو راستے ہیں ایک تو یہ کہ آپ بڑا لول لیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے لول آپ ادا کریں لیکن معاف کرنا وہ لون سود ہی ہوگا کیونکہ ہمارے بھی کچھ کام ہوتے ہیں اس کے اوپر سود کے اوپر لول لیں گے آپ دوسرا افسور دیکھتا ہے کہ لول لوٹانا بھی تو ہے بھائی مل گیا اچھا ہے لیتے وقت بہت خوشی ہوتی دیتے وقت خون کے آنسو نکلتے ہیں پسینہ الگ اب دینا ہے اس کے لیے ایک آدمی کی طاقت نہیں ہے تو بیوی سے کیا بولتا ہے اب میرے کو تھوڑا دینے میں تھوڑی تکلیف ہوگی کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا بیوی کیا بولتی ہے میں بھی گریجویٹ ہوں میں بھی ایک ہی ہوں میں بھی کلان اکی ہوں تو ایک کام کرتی ہوں میں بھی کچھ نہ کچھ جاب تلاش کرتی ہوں کیونکہ ہم دونوں مل کر کیا کریں گے اس کو پی کریں گے وہ بھی نکلتی ہے یہ بھی نکلتا ہے اور اس کے بعد کی کہانی آپ لوگوں کو معلوم ہے بچوں کا کیا ہوتا ان کا آپس میں کیا ہوتا گھر, گھر رہتا کیا ہوتا نہیں رہتا تو پیسہ جو ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے جو خاندانی زندگی کو بہت بری طرح سے متاثر کرتا ہے اور اس کے لیے طول العمل اصل ہے اچھا جینا ہے لاوش لائف ہونی چاہیے کون بولا آپ کو آکرت کو بلا کے دنیا میں بڑے بڑے ایمبیشن بہت سب کچھ چاہیے مجھ کو وہ ساری خوشیاں جو میں نے ایڈز میں دیکھی مجھ کو چاہیے لیکن مفت میں کچھ ہے نہیں اس کی قیمت آپ کو دینی پڑتی ہے یہ ایڈورٹیزمنٹ سسٹم جتنا بھی ہے یہ آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے انسان کو اپنے خواب خود چننا چاہیے یہ نہیں کہ ہر ہر ملنے والی چیز دینے کی نہیں رہتی جو سامنے آ رہا ہے آدمی اس کی تمن کر رہا ہے آدمی کو اپنی تمن کو محدود رکھنا چاہیے یہ مجھے چاہیے یہ مجھے نہیں چاہیے یہ میری لائف کی چیز نہیں بازو ہٹاؤ اس کو ہاتھ چیز جو اٹریکٹ کر رہی ہے وہ ایسے ہی جیسے ایک بچہ آپ اس کو بازار میں لے گئے وہ جو بھی دیکھتا ہے یہ مجھ کو چاہیے یہ بھی مجھ کو چاہیے یہ بھی مجھ کو چاہیے آپ کیا کر رہے ہیں سب دلاتے اس کو انہیں دلاتے اس کو آپ سب چیزیں نہیں دلاتے کوئی ایک آدھ چیز دلا بھی دیتے کبھی تو وہ بھی نہیں دلاتے ہم آپ ہر اس کا مطالبہ پورا نہیں کرتے لیکن ہم اپنے ہر خواب کو پورا کرنا چاہتے جو بھی ساری کمپنیاں ہم کو دکھا رہی ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے اور پھر فیس بک اب اس پہ بولنا شروع کروں بہت لمبا ہو جائے گا فیس بک یوٹیوب فری ایپلیکیشن ان میں سارے ایڈورٹائزمنٹ آ رہے ہیں है इसलिए कि आप उसको इस्तेमाल करते रहे और एडवर्टीजमेंट आते रहे सौ में से दस सौ लोग बनेंगे उस रास्ते से लोगों को खाब दिखाए जा रहे हैं आपके पास ये आप होना चाहिए आपका लिबास होना चाहिए आपकी बीवी जेवरात पहले होना चाहिए इस में देखो आप कितने अच्छी लगोगे ये गाड़ी आपके पास नहीं क्या दे रहे आप घर आएगा नहीं आपका आप नहीं चाहते आपके बच्चे मरने के बाद आपके घरों में रहने अच्छे एल के लिए لائف انشورس کے مان ان کو پیسہ چاہیے وہ مفت میں کر رہے ہیں کچھ نہیں ملتا ان کو اصل ان کو ملتا ہے لیکن جب تک کہ آپ ان کے لیے دبا کرنے والا بکرا نہ بنو تب تک کہ ان کا کام نہیں چل سکتا لیکن آپ کو کیسے وہ قریب کریں آپ کا فائدہ دکھا دکھاتے تو یہ اصل دنیا ہے مان اسی لیے امام البخاری نے آپ قائم کیا ہے کہ باب مایوت کامل فطر تلم مال کے فتنے سے بچنے کا باغ تو یہ بہت بڑا خطرہ ہے مال بہت بڑا فتنا ہے انشاءاللہ اللہ ہم آنے والے درس میں اس کی تفصیل دیکھیں گے آج مال وقت ختم ہو گیا ہے انشاءاللہ اللہ مزید تفصیل سے اس کو دیکھیں کیونکہ یہ بڑی بات ہے آپ شروع کریں گے بات لمبی ہو جائے تو انشاءاللہ ہم کر اس کو اللہ کی توفیق سے اسی طرح جمع ہوں گے آپ خود بھی آئیں دوسروں کو بھی دانے کی کوشش کریں اگر آپ کے دعوے سے کوئی آتا ہے اور کسی ایک بات سے کوئی آیت کوئی حدیث اس کے دل کو چھو جاتی ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے اور پھر اس کے بعد میں وہ دین پہ عمل کرنے والا بنتا ہے بیوی کو بھی دین پہ عمل کراتا ہے بچے کو بھی مدرسے میں ڈالتا ہے یا اس کو بھی اچھا بناتا ہے اور پھر وہ بچہ جا کے آگے بڑھاؤ سارے دین کی خدمات کرتا ہے یہ سارا آپ نے اس کو لے کر آیا اس کے اوپر ٹکا ہوا ہے تو آپ کو سارے کا سواب ملتا رہے گا آنا بھی ہے اور لانا بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کی توجہ وغیرہ کرنا ہے اب الخلا روز لائنے والا اللہ تعالیٰ کیسے محترم کو کرتا ہمارے اتنی زیادہ ہم نے باتیں ہیں اگر ہمارے اگر اب, اب بھی ہمارے اندر آفت کی فکر نہ پیدا ہو اب بھی اگر ہم اپنی صلاح نہ کریں اب بھی ہم نہ جاگیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آسائر مسا اور شور صرافی بھی کچھ کام کر پائے گا اتنا سب کچھ سننے کے باوجود بھی اگر ہم اپنی صلاح نہ کر سکیں اور ہمارے دل نرد نہ پڑیں تو پھر کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو ہمارے لوگوں کی صلاح کر سکیں ہم سنتے تو بہت ہیں لیکن امر ہمارے یہاں نہیں ہے اور وہی کہتے ہیں کہ بھائی وہ بھی تو ایسے ہیں وہ بھی تو ایسے ہیں ہے نا دنیا کے معاملے میں ایسا نہیں کہتے ہیں دنیا کے معاملے میں تو پھر اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھتے ہیں لیکن لیج کے معاملے میں اپنے سے نیچے کون دیکھتے ہیں فلاں آدمی تو ایسے ہیں فلاں ساتھ بھی تو ایسے ہیں یہ ہمارے لیے بات تھوڑی تھوڑی کے لیے ہو رہی ہے ساری باتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں لیکن ہم اپنی سلاح کرنے کے تیار نہیں ہو کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہمارے اندر نہ ہو لیکن ہر آدمی دوسرے کے سر پر ڈال دیتا ہے یہ بات ہمارے لیے نہیں کسی اور کے لیے کہی گئی اور یہیں سے پھر ہماری سلاح نہیں ہو پاتی ہم اپنی سلاح کریں یہ ساری باتیں ہمارے خلاف اجزت رہے گی قرآن آپ کے خلاف یا تو اجزت رہے گا یا آپ کے موافق رہے گا یہ ساری باتیں جو ہم سنتے ہیں اور ان سب باتوں کی سننے کے بعد بھی ہماری سلاح نہ ہو ہم اپنی تو میرے بھائیوں یہ ساری باتیں یہ ساری منجیں ہمارے خلاف اونچے بھی بچ جائیں گی اتنی پیاری باتیں شیخ محترم ہمارے سامنے فرما رہے ہیں پھر ہمارے دنوں کی اصلاح نہ ہو ہم جو ہے سو جائیں کتنے لوگ سوتے رہتے ہیں نہیں سنتے اللہ کے سر کے زمانے میں جو منسلیں لگتی تھی لوگ روتے تھے اگر روئیں نہ تو کم سے کم سنیں نہ تو ہم بات تو کم سے کم سنیں سننے کے بعد عمل ہونا چاہیے اصل چیز ہے سنینا وقت آنا سن لینا کافی نہیں ہے سننے کے بعد عمل ہونا چاہیے ہم سوتے ہیں یہاں پر بعد میں بھی سنتے ہیں بہت سارے لوگ نیند آ کر کے ہی پوری کرتے ہیں جیسے نماز کے اندر پورا حساب ہوتا ہے نا پورے دن کا حساب کرتے ہیں ایسی یہاں آ کر کے پوری نیندیں پوری کرتے ہیں سوتے ہیں آ کر کے یہاں پر سنتے کچھ بھی نہیں آپ بھی لگی کہ ہاں مسجد میں گئے تھے کتنے ایسے لوگ آتے ہیں سن کر پڑھے لکھے بیٹھ جاتے ہیں مجھے حیران بھی ہوتی ہے کہ آدمی ہر بار عدیت سنتے آ کر کے ہم بیٹھ جاتے ہیں اور نہیں پڑھتے کب ہم عمل کریں گے علم ہونے کے بعد کیا مطلب کیا سوال ہوگا کیا آپ کے پاس جو علم تھا عمل کیا کہ کی نہیں عمل کیا یہ سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا شیخ ردی سنائی پانچ چیزیں سوال کی جائیں انہیں میں سے علم کے مطابق عمل ہوا کہ نہیں ہوا یہ پوچھا جائے گا علم محل کی سنت پڑے جگہ نہیں بیٹھنا آ کر کے ہم بیٹھ جائیں نہ سنت اللہ کے اصول کا حکم ہے جب میں سے پڑھ بالاین سمر آپ نے سن لیکن پھر بھی اس پر ہمارا عمل نہیں ہوتا ہے تو میرے بھائی عمل کی ضرورت ہے اب وقت آ گیا الذین عام ہوں ان تک شاپ بولنے ذکر کہ ابھی وقت نہیں پہنچا کہ اپنے اصلاح کر لیں ہماری اللہ کے نرم پڑھ جائیں وقت آ ہمیشہ سے وقت تھا اور وقت رہتا ہے وہ اس لیے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دور کی اصلاح فرمائے اور اللہ اقلامی ہمارے دور کی شخصی کو دور کرے اللہ تعالیٰ ہماری طرح کے بندی تعطیٰ فرمائے اور تباد لوگ حادثہ باتوں سے پیدا کرے ان شاء اللہ کل یہ درس اسد کی نماز کے بوری بات شروع ہو جائے گا ساتھ ہی ساتھ یہ نام ہے کہ کل بچوں کا اسکول رہے گا کل بچوں کا اسکول رہے گا ایسا نہیں کہ آج درد ہے تو کل بچوں کا اسکول بند ہو جائے گا کل بچوں کا اسکول یہاں دعوت سنچر میں چلتا ہے بچوں اور بچیوں کا سب کا اسکول رہے گا ٹھیک ہے اللہ تعالی ہم سب کو فائدہ پہنچائے جتنا کہ شیرا خود آئے کو بھی لے کر کے آئیں محمد والا آئی